اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو اور تمہارا صدقہ کرنا قرض معاف کر دینا مطلب تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گئے پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، فليمل الوليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تغضون من الشهداء أن تضل إحداهما، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذانكم اقسط عدل الله واقوم للشهاده وادنا الا تركبوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها فليس عليكم جناح الا إذا تبايعتم وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں ایک مکررہ مدت کے لئے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور لکھنے والوں کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے اور وہ شخص لکھوائے اور وہ شخص لکھوائے جس نے ذمے قرض ہو جس کے ذمے قرض ہو اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے اور اس طرح تمہارے شک میں پڑھنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے ہاں تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقینا یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو زمانے جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا جس سے وہ تھوڑی سی ایک رقم پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو در کنار اصل مال لینا میں بھی آسانی تک اسے مہلت دو دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں ایک سراسر ظلم سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا ہمدردی تعاون اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی ہی کو پر, پر رحمت پررحمت نظام الہی کو نہ اپنائے تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں پھر بعض اثار میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم بہوال ابنی کثیر پھر جب سعودی نظام کی سختی سے ممانعات اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں دیون قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے تاہم قرض جس طرح ایک نہ گریز ضرورت ہے اس میں بھی بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے اس لیے اس آیت میں جسے الآیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ نہ گریز ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو تیسرا یہ کہ اس پر مسلمانوں میں سے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں کو گواہ عورتوں کو گواہ بنا لو پھر اس سے مراد مقروز ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحیح تعداد لکھوائے اس میں کمی نہ کرے آگے, آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو پھر یعنی جن کی دینداری اور عدالت پر مطمئن ہو علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا اس عمر میں اختلاف ہے کہ مدئی کی ایک قسم کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے فقائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے اور دو عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا بہوالے فتح القدیر پھر یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 304 و صحیح مسلم حدیث نمبر اناسی میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے اس میں عورت کے استخفاف اور فر، فروتری کا اظہار نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی ہے مقابرتاً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے پھر یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ کے بھولنے شک کرنے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی کہ اسے یاد آ جائے گا اور بھول اور شک دور ہو جائے گا اور شک و شبہ و اختلاف سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے کیونکہ شک و اختلاف پڑھنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر دیکھ کر شک دور کر لیا جا سکتا ہے پھر نقد سودے کو نہ لکھنے میں گناہ تو نہیں تاہم اس پر گواہ بنانا ضروری ہے بالخصوص جب فروخت شدہ چیز زیادہ قدر و قیمت والی ہو مثلا زمین مکان دکان باغ حیوانات گاڑیاں وغیرہ جبکہ بعض مفصرین نے اسے امر ارشادی بہتر حکم کہا ہے بہوالے ایس و تفاصیر و تفصیر اللباب چوتھی جلد صفحہ نمبر پانچ سو چار پھر ان کو ستانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کے مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو یا ان کی چھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے پھر یعنی جن باتوں کی تائید کی گئی ہے ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو ان الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريحان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمن من امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی مطلب رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جو شخص پر اعتبار کیا گیا ہوا تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہوا اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کرے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور تم گواہی نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے و اللہ علیہ کلی شعین قدیر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کر دیا خواہ اسے ظاہر کر دو مطلب کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل وغیرہ نہ ملے تو اس کے متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن مطلب قرض دینے والے کے پاس رہن مطلب گروی رکھ دے اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زر ایک یہودی کے پاس جو کے بدلے گروی رکھی تھی حوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 2513 تا ہم تاہم اگر مرہونہ مطلب گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک نہ ہوگا نہ کہ دائن البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے اور اگر اور اگر مرہونہ چیز دودھ والا جانور یا سواری والا تو اس پر خرچے کے بدلے اس جانور کا دودھ لینا اور اس سواری اور اس پر سواری کرنا دائن مطلب قرض دینے والے کے لیے جائز ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے پھر یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گرمی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو امانت سے مراد یہاں قرض ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے پھر گواہی کا چھپانا قبیرہ گناہ ہے اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے اس لیے صحیح گواہی دینے کی فضیلت بہت بھی بڑی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے اللہ عقبر قمبیر ہی قبل ان بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو انیس ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی ہے الدین اے شدون قبل ان شدو بہوانے صحیح بخاری حدیث نمبر 6428 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2534 ہزار پانچ و لفظو لہو یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیتے ہیں مطلب ہے جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ کتمان دل کا ہے اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے علاوہ ازیں دل تمام اعضاء کا سردار ہے اور یہ مزغہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے الا و الجسد جسدم اذا صلحت جسد صلوح الجسد کلو و اذا فسدت فسد, فسد الجسد ولا القلب حوالے صحیح بخاری حدیث نمبر باون حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے رسول کے رسول اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول نماز روزہ زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وس پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت ہی سے مورہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تم سمیعانہ و ہی کہو چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبے سمع و اوتاط کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت اللہ, اللہ, اللہ وصح اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا بہوال ابن کثیر و فتح القدیر صحیحین و سنن اربعہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے ان اللہ تجا و ضلیان بحال صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھائیس و صحیح بخاری حدیث نمبر حدیث نمبر 127 مطلب اللہ تعالیٰ نے میری امت اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے اظہار زبان سے کر دیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا صرف صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائیں گا کروائے گا پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پرداد ڈالے رکھا جا آج بھی میں نے ان کو معاف کیا یا جا آج بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 6070 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2768 میں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا اسے آیت الله اللہ نفسا اور حدیث ان اللہ تجا و ذلیع وغیرہ سے دور کر دیا گیا اس طرح ناسخ و منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہی اس اسی طرح ناسخ و منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل كل آمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے لا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 اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کار ساز ہے پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت لہ یلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں بحوالۂ صحیح بخاری حدیث نمبر 4008 وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 807 یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 173 کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس صورت کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الٰہی کے نیچے نیچے ہے اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں بہوالے مسند احمد چوتھی جلد حدیث نمبر 147 و سنن القبر عالنسائی پانچویں جلد پندرہ نمبر حدیث والمعجم جم القبی قبرانی ستارویں جلد حدیث نمبر دو سو تریاسی و شعاب دوسری جلد حدیث نمبر چار سو اکسٹھ اور حدیث نمبر چار دو ہزار چار سو چار الحاکم پہلی جلد حدیث نمبر پانچ سو باسٹھ الدارمی دوسری جلد حدیث نمبر تین سو اکیس حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے بحوال ابن کثیر تو میرے پیارے عزیز سننے والوں یہاں تک سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہوتا ہے سورہ عال عمران کا سورہ عل عمران کے آیات ہیں دو سو اور رکواات ہیں بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حروف مقطعات جن کا معنی اصل معنی بہتر معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اللّہ عالم و بیم اللہ لا الہ الا هو الحی وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراة والانجیل اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اسی نے توراة اور انجیل کو نازل کیا من قبل هدل للناس وانزل الفرقان فروبو شدید قوم اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان قرآن نازل کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے اور اللہ انتہائی غالب بدلہ لینے والا ہے ان لا عليه الارض ولا بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں هو لا هو اللہ وہی ہے جو تمہارے ماؤ کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسے تماری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب خوب حکمت والا ہے هو الذی انزل আলাইک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات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 ہوئی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم مطلب واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور کچھ دوسری متشابہات مطلب غیر واضح ہیں پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ مطلب غیر واضح ہیں ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے یہ سب ہمارے رب ہی کے طرف سے ہیں اور نصیحت تو اکل مند ہی حاصل کرتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو یہ صورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی تریاسی آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے جو نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا عیسائیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا جس کا رد کیا گیا پھر جب جناب عیسی علیہ السلام کے بارے میں اظہار حق اور درائل کے باوجود وفد نجران نے راہ انعاد اختیار کی تو آخری فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباحلہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں دعوت مباہلا دی گئی جس کی تفصیل آگے آئے گی اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے پھر الحیو اور القیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں حئی کا مطلب وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا اسے موت اور فنان نہیں قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا محافظ اور نگران ساری کائنات اس کی محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں عیسائی حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا تین عالیہ مطلب معبودوں میں سے معبود ایک مانتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ اور ان کا زمانۂ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بات کا ہے تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کے بجائے علوہی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہم کنار ہوں گے اور عیسائیوں کے بقول ہم کنار ہو چکے احادیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم عظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی ایک یہی عالمران کی آیت دوسری آیت الکرسی میں اللّہ, اللہ قیوم تیسری صورت تح میں وعین قیوم بہوال ابن کثیر و تفسیر آیت الکرسی پھر یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے پھر اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش کا اعتراف کرتی ہے جس کے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں اگر یہ کسی اور کے طرف سے اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی پھر یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا تاہم اس کے بعد ونزل الفرقان دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب تو و انجیل کا دور ختم ہو گیا اب قرآن نازل ہو چکا ہے وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے اس پر ایمان لائے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں پھر خوبصورت یا بدصورت مذکر یا مؤنس نیک بخت یا بد بخت ناقص الخلقت یا تام الخلقت جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اسی مرحلے تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے پھر محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں عوامر نواہی احکام و مسائل اور قصص و حقیات ہیں جن کا مفہوم بذات خود واضح اور اٹل ہے یا دیگر دلائل سے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا آ جاتا ہو اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا اس کے برعکس آیات متشابہات میں مثلا حروف مقطعات قضاء و قدر کے مسائل حقیقت ملائکہ وغیرہ یعنی ماورائے عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات استواء علو قدم چہرہ وغیرہ معنی کے لحاظ سے محکم اور کیفیت کے لحاظ سے متشابہ ہیں بہوالِ مجموعات الفتوا پانچویں جلد حد چھبیسویں چھبیسواں صفحہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں جیسے عیسائی ہیں قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے یہ واضح اور محکم بات ہے لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلیمت اللہ جو کہا گیا ہے اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں یہی حال اہل بدت کا ہے قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں وہ انہی متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں اور بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گورکھ دھندے سے متشابہات بنا دیتے ہیں عالدن اللہ عالدن اللّہ ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اجتباع ہو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ قرآن نے انہیں انہی کو اصل کتاب قرار دیا ہے جس سے وہ فطرے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی محفوظ رہتا ہے جََََ اللّمن پھر تعویل کے ایک معنی تو ہیں کسی چیز کی اصل حقیقت اس معنی کے اعتبار سے اللہ پر وقف ضروری ہے کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تعویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر اور تعبیر اور بیان و توضیح اس اعتبار سے اللّہ پر وقف کے بجائے اور خون فل پر بھی وقف درست ہے کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفصیر و توضیح کا علم رکھتے ہیں تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں بحوال ملخص آ ضیبنی کثیر